اما بعد آج ایک نیا باب ہم کتاب و میں شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے باب المسح علی الخفین موضوع پر مسح کرنے کے احکام و مسائل یہ کتاب کے اردو نسخے کے صفحہ بیاسی پر ہم ہیں ایٹی ٹو اور حدیث نمبر ترپن یعنی ففٹی تھری پڑھیں گے ہم انل مغیر ابن مغی رتب نے شوگت ہے رضی اللہ عنہ قال عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوضع دا ہما فی ادخل تو مساح الما متفق ایک بات بطور تمہید یہاں پر ذکر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اس دین کے آسان دین ہونے کے بارے میں بیان فرمایا اور یہ بھی ذکر کیا کہ اس دین کے اندر کوئی حرج اور کوئی تنگی نہیں ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا یورید اللہ بکم السم ویدکمعسم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے پریشانی اور سختی نہیں چاہتا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ معدہ کے اندر یا دوسری صورت کے اندر مال علیہ الفین منحرچ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کے اندر کوئی سختی اور پریشانی نہیں رکھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین دین آسان ہے اس دین کی آسانی میں سے ایک آسانی یہ بھی ہے طہارت کے تعلق سے کہ اگر کوئی شخص پاؤں میں موزہ پہنے ہوئے ہے چاہے چمڑے کا ہو یا چمڑے کے علاوہ کسی اور چیز سے بنا ہوا موزہ ہو ان پر مسح کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے اسباب وجہ کیا ہے ظاہر سے بات ہے آسانی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے کیونکہ بہرحال وضو کرتے وقت مختلف موسم میں مسح کرنے کے مقابلے میں پاؤں کا دھونا باعث مشقت خاص کر کے جاڑے کے دنوں میں اور سخت سردی کے موسم میں اگر کوئی شخص سے پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کو یعنی, یعنی کہ ٹھنڈک کا کافی احساس ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں اگر موزہ پہن لیا اور اس کے وہ وضو کرتے وقت پاؤں دھونے کے بجائے اس پر مسا کرتا ہی اس کے لیے زیادہ آسان ہے اور یہ آسانی اور اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے جب کہ آدمی سفر پر ہوتا ہے سفر میں ہوتا ہے تو دین آسانی کا نام ہے آسانی کے لیے دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آپ کو مثالیں دین میں آسانی کی ملیں گی کہ اگر یہ نہ ہو تو ایسا کر لو ایسا نہ ہو تو ایسا کر لو مختلف مثالیں آپ کو مل جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو اس کی طاقت کے مطابق کلب بنایا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا کلف اللہ نفساً اللہ ہاں آدمی اللہ تبارک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یا کسی نفس کو اس کی طاقت کے مطابق اس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے اسے ذمہ داریاں دیتا ہے تو آج کی حدیث جو ہے وہ مسح کے تعلق سے ہے باب ہے باب المسح علی الخفین خفین پر یعنی کہ مشہور مشہور معلومات کے اور جانکاری کے اعتبار سے خفین کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ چمڑے کے موزوں پر مسح کرنے کا باب میں نے چمڑے کا موزہ اس لیے کہا ہے کہ عام طور پر خفین چمڑے کے موزوں کو کہا جاتا ہے جبکہ بعض صحابہ نے حضرت ارس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے چمڑے کے علاوہ دی دوسری چیزوں سے بنے ہوئے موزے کو کیا کہا ہے خفین کہا ہے یہاں پر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو میں نے آپ کو وضو کرایا یعنی آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور آپ نے وضو کیا فَأَهْوَيْتُ فی خُفَّيْهِ یعنی وضو کراتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا اور کان کا مسح کر لیا تو میں نے ارادہ کیا فع وئی تو معنی ہوتا ہے چاہنا خواہش کرنا تو میں نے چاہا تو میں نے چاہا لے انزعا لے انزعا مانے کیا ہوگا یہاں پر تاکہ میں اتار دوں نزا ین کا مطلب ہوتا ہے اتارنا آپ نے اردو میں سنا ہوگا کہ فلا آدمی ہاں نزا کے عالم میں ہے نزا کے عالم میں ہے کیا مطلب یعنی اس وقت اس کی روح جو ہے اس کے جسم سے نکل رہی ہے آخری حالت میں ہے تو یہاں پر بھی نکلنے اور نکالنے اور اتارنے کے معنی میں ہے تو میں نے خواہش کی میں نے چاہا کہ آپ کے موزوں کو میں نکال دوں اتار دوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دا ان دونوں کو چھوڑ دو ایک دا یا ہوتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے دعا کرنا اور ودا یدا مانے کیا ہوتا ہے چھوڑنا آپ یہ الفاظ جانتے ہیں ابھی قریب کر دوں گا تو سمجھ جائیں گے آپ لوگ کیا کہتے ہیں الوداع کہتے ہیں کہ نہیں الوداع تو آئین وا, یہ اصل ہے اس کی ودا یادا مانے کیا ہوتا ہے چھوڑ دو الوداع مانے کسی کو رخصت کرنا سیاف کرنا हم? چھوڑ دینا کسی کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دا ان کو چھوڑ دو ان کو جانے دو فائنل توما قاہر تین کیونکہ میں نے ان کو حالت تہارت میں پہنا ہے یا ان دونوں کو داخل کیا ہے اپنے پاؤں میں فرماسا علیہ راوی مغیرہ ابن نے شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان, بیان فرماتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر مسح کیا یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے اس سلسلے میں شاید کچھ باتیں گزر چکی ہیں نا ایک بات تو یہ کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر پاؤں میں موزے نہ ہو تو مسح کرنا چاہیے اس کے شرائط ہے شرائط کے ساتھ اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر پاؤں میں موزے نہ ہو تو دھونا چاہیے ہاں شیوں کے برخلاف اس امت کی یا اس امت کا ایک گمراہ فرقہ ہے شیعہ اس کے علاوہ سارے لوگ پاؤں کے دھونے کے قائل ہیں شیعہ لوگ کہتے ہیں مسا کیا جائے گا وہ اسی وجہ سے وہ لوگ پاؤں پر مسا کرتے ہیں. تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ اگر پاؤں میں موزے ہے تو مسا کیا جائے گا اور اگر پاؤں میں موزے نہیں ہے تو دھویا جائے گا اس لیے کہ حضرت مغیر ابن شوبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھونے کے لیے ان کو نکالنے کا ارادہ کیا اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس وقت موزے پر مسح کریں گے جبکہ ان موزوں کو وضو کی حالت میں پہنا ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا فعمی اد میں نے ان دونوں کو داخل کیا ہے اد خلاد ادخال مان ہوتا ہے داخل،, داخل کرنا اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے پاہ رتائن اس حال میں کہ یہ رو یعنی دونوں پاؤں پاک تھے بڑی نجاس سے نہیں چھوٹی جو ناپاکی جسے ہم وزو جس کو ہم وضو کے ذریعے سے ختم کرتے ہیں تو وضو کی حالت میں میں نے ان کو داخل کیا تو اس حدیث سے یہ مسائل معلوم ہوئے اور یہ صحیح بخار صحیح مسلم کے متفق کال حدیث ہے یہیں پر موزے کے اور دیگر مسائل پڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چمڑے کے علاوہ دیگر چیزوں سے بنے ہوئے جو موزے ہوتے ہیں جن کو جورپ کہا جاتا ہے ان پر مساح کرنے کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کیونکہ ہمارے ہاں عام طور سے علماء حضرات چمڑے کے موزے پر مسا کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور چمڑے کے علاوہ دیگر موزوں پر مسا کرنے کی اجازت نہیں دیتے اور یہ ایک طرح کی سختی ہے دین کے اندر تشدد پیدا کرنا ہے سب لوگوں کے پاس چمڑے کے موزے میسر نہیں تو گویا کہ اس آسانی سے ان تمام لوگوں کو محروم کرنا ہے جو لوگ چمڑے کا موزہ نہیں رکھتے ہیں ان کے پاس عام موزے ہیں اور دین کے ساتھ جو سختی اپناتا ہے دین اس کو مغلوب کر دیتا ہے کیسے اپنے دلائل کے ذریعے سے اپنے دلائل حجت و برہان کی کے ذریعے سے دین اس کو مغلوب کر دیتا ہے جیسا کہ یہ مسئلہ ہے تو ہمارے ہاں جو علماء اجازت نہیں دیتے ہیں وہ اس وجہ سے اجازت نہیں دیتے ہیں کہ ان کے سامنے یہی صحیح اور مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہتے ہیں کہ اس میں خفین کا لفظ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفائن پر مسا کیا ہے لہذا خفین کے علاوہ یعنی چمڑے کے موضوع کے علاوہ دیگر موضوع پر مسا نہیں کرنا چاہیے جبکہ حدیث خفین کی بھی ہے اور جوربین کی بھی ہے اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے اور صحاب کرام نے موزے چمڑے کے موضوع کے علاوہ دیگر چیزوں سے بنے ہوئے موزے پر مساہ کیا ایک دو صحابہ نہیں تقریباً تیرہ صحابہ سے یہ بات نقل کی جاتی ہے اور یہ روایت آتی ہے کہ انہوں نے موزے پر مسح کیا یعنی چمڑے کے علاوہ دی دیگر موزے پر مسح کیا ایک بہت بڑے مصر کے عالم دین ہے حافظ علامہ احمد شاکر رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک بہت بڑے عالم دین جمال الدین قاسمی جلال الدین قاسمی مت سمجھئے گا آپ کو جمال الدین قاسمی اور قاسمی سے آپ یہ نسبت ہندوستان کے مشہور مدرسے کی طرف نہ سمجھئے گا یہ مصر کے اور کیا کہتے ہیں سیریا کے عالم ہیں تو یہ بہت بڑے یہ عالم تھے انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے میرے پاس کئی بار سوالات کیے گئے کہ لوگ جو ہے ہمارے مدرسوں میں لوگ تشدد کرتے ہیں اور چمڑے دیگر مرضوں پر مسا کرنے کی اجازت نہیں دیتے جس کی وجہ سے طلبہ اور طالبات جو ہے جاڑے کے موسم میں کافی سردی محسوس کرتے ہیں اور بہت سارے طلباء اور طالبات جو ہے نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں سخت سردی سے بچنے کی وجہ سے سردی کے خوف سے تو انہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس کتاب پر حافظ احمد شاکر رحمت اللہ علیہ کا ایک مقدمہ ہے حافظ احمد شاکر رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ مسح الربین نو صحابہ سے موقوفن مروی ہے موقوف روایت آپ سمجھتے ہوں گے صحابہ کا عمل اس کو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا بلکہ اس پر عمل کیا خود یعنی علی امار ابو مسعود انصاری انس ابن عمر برا بلال عبداللہ اللہ ابن ابی اوفا سہل ابن سعد رضی اللہ علوم اجمین ان لوگوں نے صحیح سنت سے ہے ثابت ہے کہ انہوں نے اس پر موزے پر چمڑے کے علاوہ دیگر موزوں پر مسا کیا اسی طرح سے ابو داود رحمتہ اللہ علیہ نے چار مزید دوسرے صحابہ کا بھی ذکر کیا ہے ابو امام امر بن قریت عمر ابن اور ابن عباس رضی اللہ عنہم یہ کل تیرہ صحابہ ہیں جو مساح الربین روایت کرتے ہیں اور مساح الربین کے جواز میں اصل اعتماد انہیں صحابہ پر ہے کیونکہ جو روایت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والی روایت ہے اکثر یہ روایت خفین کے ساتھ تمام لوگوں نے تمام راویوں نے روایت کیا ہے اور ایک ابو قیس کی روایت آتی ہے جس میں مسح ہے الل جوربین ہے غور کیجیے گا ذرا صاحب کہ تمام لوگ مسح علل خفین کی روایت نقل کرتے ہیں اور یہ ابو قیس کی جو روایت آتی ہے اس میں مس ہے جوربین تو اس کی وجہ سے لوگوں نے اور علماء نے کافی علماء نے کہا کہ یہ روایت کیا ہے اکثر لوگوں نے خود روایت کیا ہے اور انہوں نے جوربین روایت کیا ہے تو اس کو اس طرح سے روایت کرنے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ حدیث شاز کیا ہے شاز حدیث ہے کہ اکثر لوگوں نے زیادہ لوگوں نے الخفین نقل کیا ہے اور انہوں نے جوربین نقل کیا ہے لہٰذا یہ منفرد ہیں تنہا ہے تنہا ہیں جبکہ ایک بات اور رکھی جاتی ہے کیا زیادت السکا زیادت السکا کیا مطلب ہے زیادہ مانے تو آپ زیادہ جانتے ہیں فکا مانے فکہ رابی اگر کوئی حدیث روایت کرنے میں کوئی لفظ زائد روایت کرے اور وہ ثقہ ہو قابل اعتماد ہو تو اصول ہے فن حدیث کا فن حدیث کا اصول ہے کہ, کہ اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا کیسے اب یہی پر دیکھیں اسی روایت میں دیکھیں کہ اکثر لوگوں نے کیا روایت نقل کیا ہے خوب فین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موضوع پر مسا کیا ابو وہ والی روایت میں ہے کہ جوربائن پر مسا کیا تو اب دیکھیں کچھ لوگوں نے اس کو کیا کہا ہے شاز کے قبیل سے بیان کیا ہے شاز کے اس میں سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے چونکہ زیادہ لوگوں کی مخالفت کی ہے لہذا ان کی روایت شاز ہوگی اور شاز وہ روایت ہے جس پر عمل نہیں کیا جائے گا لیکن دوسرے علماء نے کہا ہے کہ یہ شاز کی روایت کی قبیل سے روایت نہیں ہے کیونکہ اگر اگر کوئی نئی معلومات نہ ہوتی نئی معلومات نہ ہوتی تو کہا جاتا ہے کہ شاس کی قبیل سے یہاں تو ایک نئی معلومات ہے ایک نیا اضافہ ایک نئی زیادتی ہے وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ خفین پر بھی مسا کیا ہے اور جوربائن پر بھی مسا کیا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آپ لوگوں کی یہ تھوڑی سی علمی اور وہ بحث ہے آپ بتائیے شرف صاحب سمجھے کہ نہیں جی اکثر لوگوں نے خفین کی روایت نقل کی ایک روایت آتی ابو قیس کی جنہوں نے یہی حضرت مغیرہ ابن رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت کیا ہے لیکن کس لفظ کے ساتھ جوربین کے لفظ کے ساتھ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ جو خفین والی روایت ہے اس کے روایت کرنے والے زیادہ ہے اور ثقہ ہے اور جو جوربین والی روایت کرنے والے اکراوی ہیں وہ چونکہ ثقہ تو ہیں لیکن تنہا پڑ جاتے ہیں سب نے خفا ان کے روایت کیا انہوں نے جو روایت روایت کیا گویا کہ ان کی روایت کیا ہے سب سے مخالف ہے شاز مانی جائے گی لیکن دوسرے علبا نے کہا کہ نہیں یہ ایک طرح کی زیادتی ہے زیادتی کا مطلب کیا ایک ہے حدیث کے اندر ایک لفظ زکا کی زیادتی ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے اور روایت زیادتی کو روایت کرنے والے فکرا بھی ہے لہذا ان کی اس روایت کو اس زیادتی کو قبول کیا جائے سمجھ گئے کہ نہیں یعنی گویا کہ بات یہ ہوئی کہ مغیرہ ابن شوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والی بھی روایت آئی ہے اور جوربین والی بھی روایت آئی ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جوربین پر مساح کرنے والی روایت صرف مغیرہ ابن شوبہ ہی سے ہو بلکہ اس طرح کی روایت کرنے میں اور عمل کرنے میں روایت کرنے میں اور امل کرنے میں دوسرے صحابہ بھی ہیں تقریباً تیرہ صحابہ ہیں کتنے صحابہ ہیں تیرہ صحابہ ہیں جنہوں نے خفین یعنی چمڑے کے موضوع کے علاوہ دوسرے موزوں پر بھی مسا کیا بیٹا بیٹھ جمڑے کے موزوں کے علاوہ دوسرے موضوع پر مسا کیا اور یہ بات بھی یہ بات بھی ایک طرح سے معقول ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایسا تو نہیں ہے کہ صرف چمڑے ہی کے موزے دستیاب رہے ہوں ملتے رہے ہوں اور چمڑے کے علاوہ دوسری چیزوں کے بنے ہوئے موزے نہ ملتے رہے ہوں کیونکہ چمڑے کا موزہ ایک مہنگی چیز ہے اور دوسری چیزوں سے اون وغیرہ سے بنے ہوئے موزے ایک مطلب اس ان کی قیمت سستی ہوتی ہے اور عموماً اس زمانے میں اس وقت ہاں صحابہ, صحابہ اکرام کے یہاں ہاں? مالداری کے اعتبار سے یعنی پیسے اور اس کی قلت قلت تھی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے مہنگا موزہ لوگ استعمال کرتے رہے ہوں اور سستا موزہ استعمال نہ کرتے رہے ہوں سمجھ میں بات آنے والی ہے کہ نہیں کہ مہنگی چیز استعمال کرتے رہے اور دوسری چیز اس کے اسی کے بالمقابل جو ہے نا استعمال کرتے رہ بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اکثریت تو ایسے ہی لوگوں کی رہی ہوگی جو چمڑے کے علاوہ دوسرے موزے استعمال کرتے رہے ہوں گے ہے کہ نہیں بات سمجھ میں آنے والی جیسا کہ آج بھی وہی حالت ہے پیسہ ہونے کے باوجود بھی چمڑے کی موزے کتنے لوگوں کی پوری جارے میں اگر آپ دیکھیں پوری مسجد میں دیکھیں تو ہو سکتا ہے کار دو آدمی مل جائے یا وہ بھی نہ ملے اور پھر ایک بات اور ہے کہ جو حکمت مساح کرنے کی رخصت میں سمجھی جاتی ہے وہ کیا ہے مشقت ہے مشقت کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے شریعت نے رخصت دے دی تو جو پریشانی چمڑے کے موزے پہننے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے مشقت کم ہو جاتی ہے اسی طرح سے دوسری چیزوں کے دوسرے با با کیا کہتے ہیں دوسری چیزوں سے بنے ہوئے موزے کے ذریعے سے بھی وہ چیز کیا کہتے ہیں ختم ہو جائے گی اسی طرح سے ایک بات اور کہتے ہیں دیکھیے ذرا سا غور کر کے کہ جو ربین یعنی چمڑے کے علاوہ دیگر چیزوں پر مسح کرنے کے جواز میں اصل اعتماد انہی صحابہ پر ہے یعنی جو تیرا صحابہ ہے نہ کہ صرف ابو کا کی روایت پر ہے حالانکہ مسل جوربین کرنے والے ہیں. یعنی آپس میں وہ بھی اختلاف کرتے ہیں کیا کہ اگر یہ حدیث ان کا ساتھ دے تو کہہ دیتے ہیں یہ زیادت و فقہ ہے کہتے ہیں کہ یہ حدیثین والی حدیث ہے اگر اس حدیث کو مانیں گے جو روائن والی حدیث تو کہیں گے ہاں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی زیادہ تو سکھا ہے ایک راوی سکھا راوی نے اس کو روایت کیا ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا لیکن جب اپنے خلاف بات آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ شاد روایت اور جب کیا کہتے ہیں دوسری جگہوں پر استعمال کرنا ہوتا ہے اور وہاں پر بات آتی ہے تو وہاں کہہ دیتے ہیں کہ اس راوی نے یہ الگ زیادہ لفظ استعمال کیا ہے اس کو قبول کیا جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے اسی طرح سے پھر اس کے بعد جو ہے جو صاحب کتاب ہے کئی ساری روایتیں انہوں نے نقل کیا ہے موزے پر مساح کرنے والی روایت دیکھیے مغیرہ اب نے شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جو پر مساح کیا موزے پر مساح کیا اور نالین پر مسا کیا نالین یعنی جوتے پر مسا کیا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ حمد شاکر اللہ علیہ جلال الدین قاسم اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت مغیرہ ابن شعبہ انہوں پانچ سالوں تک رہے ہیں تو یہ بالکل بات کریم تیاس ہے کہ کبھی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی انہوں نے وضو کرایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کا موضع پہنے ہوئے تھے اور پھر یہاں پر وضو کرانے کا مسئلہ نہیں نہیں ذکر کیا صرف یہاں پر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر یعنی چمڑے کے علاوہ دیگر چیزوں سے بنے ہوئے موزوں پر مسا کیا اور جوتے پر بھی مسا کیا جبکہ پہلی روایت میں دوسرا طریقہ ہے کہ میں نے وضو کرایا اور کھینچنا چاہا تو وہ طریقہ ہے یا وہ انداز ہے یہاں پر کیا ہے کہ خبر دے رہے ہیں کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پر چمڑے کے علاوہ صرف پر مسا کیا اور جوتے پر مسا کیا وہاں پر خفائل ہے نارائن کا ذکر نہیں یہاں پر کیا ہے زوربین ہے اور نارائن کا بھی ذکر ہے اور یہ حدیث سورن نبی داود تروزی اور ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے اسی طرح سے ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالی عنہوں سے بھی روایت ہے سورن ابن معاذہ کے اندر وہ فرماتے ہیں ابو شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو مسا کہ انہوں نے جو ہے مساح کیا کس کی سر جوربین پر یعنی چمڑے کے علاوہ دوسرے دوسری چیزوں سے بنے ہوئے موزے پر اور نعلین پر دو روایت ہو گئی ایک روایت اور پہلے ذکر کی حضرت ہے رضی اللہ تعالیٰ علو کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا یعنی ایک لشکر بھیجا جس میں آپ شریک نہیں ہوئے اس کو بھیجا اور انہیں کیا کہتے ہیں ٹھنڈی لگتے ہیں ٹھنڈی کا موسم تھا جب وہ لوگ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھنڈی لگنے کی شکایت کی اب ظاہر سی بات ہے کہ پاؤں میں موزے نہیں ہیں یا دیگر چیزوں کے وہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ مسا ایم اگر روایت تساخین والی آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور حکم دیا کہ وہ پٹیوں پر مسح کریں جنگ میں جنگ میں زخم زخم لگتے ہیں تو ان کو پٹیوں پر زخم پر بندھی ہوئی پٹیوں پر مسح کرنے کا حکم دیا اور اسی طرح سے تساخین پر بھی مساح کرنے کا ان کو حکم دیا تساخین اسل میں موزے ہی کو کہتے ہیں تسخان کی جمع ہے ہاں آپ کی شرح میں آپ نے یہ کتاب میں دیکھیے سفر ایٹی فائیو پہ دیکھیے کہ تساخین یہ تسخان کی جمع ہے اور مفرت کی تا مفتو ہے اس کے معنی کسی راوی نے موزے کے کیے ہیں ابن ارسلان نے کہا کہ تصاخیر ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے جس سے پاؤں سردی سے بچ سکے کا موزہ ہو یا جراب ہو ہر چیز کو تساخین کہتے ہیں جو پاؤں پر پاؤں کو جو ہے سردی سے ٹھنڈک سے بچانے کے لیے پاؤں میں استعمال کیا جائے اس کو تساخین کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تساخین پر بھی مسا کرنے کا حکم دیا اور تصافین میں مزہ بھی آ جائے گا شامل ہو جائے گا مسترد احمد کی صحیح روایت ہے اسی طرح سے کیا کہ سولوں نبی داود وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث مستدرک حاکم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور امام حاکم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ روایت اور یہ حدیث صحیح مسلم کی شرط پر ہے امام مسلم کی شرط پر ہے اور ایک بات اور ہے کہ امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے ان کی اس بات میں موافقت کی ہے یہ بات یہ بات تھوڑی سی سمجھا دوں آپ لوگوں کو کہ امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب المستدرک کے نام سے لکھی ہے جس میں انہوں نے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جن حدیثوں کو امام بخاری اور امام مسلم کے شرط پر پائی ہے امام بخاری اور امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اپنی کتاب میں حدیث رکھنے کے لیے لکھنے کے لیے کچھ شرطیں مقرر کی ہیں ان شرطوں پر یہ حدیثیں انہوں نے جن حدیثوں کو ان کی شرطوں پر پائی اور اس کو صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر امام، ان کے اماموں نے مولفین نے نقل نہیں کیا تو اس کو انہوں نے اس کتاب مستدرک میں جگہ دیا اور کہا لکھا کہ جیسے حدیث نقل کرنے کے بعد اپنی صنعت سے نقل کرنے کے بعد کہا کہ یہ حدیث جو ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شرط پر ہے یا یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی شرط پر ہے لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو نہیں لکھا یا دونوں کی شرطے پر ہے اس میں ایسا کرنے میں امام حاکم رحمت اللہ علیہ سے کہیں کہیں کچھ چوک بھی ہوئی ہے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں لیکن اسی وجہ سے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں اور خاص کر کے فن رجال پر بہت اچھے اچھی اچھی کتابیں ان کی ہیں ہاں نظار ال اقتدال اور بہت ساری کتابیں تو انہوں نے اس کتاب پر تحقیقی کام کیا ہے کس کتاب پر المستدرک پر کنہوں نے؟ امام زہابی رحمۃ اللہ علیہ امام رحدی رحمت اللہ علیہ نے جو کام کیا ہے اس میں امام رحدی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہر ہر حدیث پر کہ اس بات کے کہنے میں جو انہوں نے امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی شرط پر ہے اگر واقعی شرط پر اتری تو انہوں نے کہا کہ امام ہاکیم رحمت اللہ علیہ نے ٹھیک کہا اور جہاں ان سے چوک ہو گئی اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو ہے یہ حدیث جو ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ امام بخار رحمتہ اللہ علیہ کے شرطے پر پوری نہیں اترتی تو اسی کو علما نے کہا کہ اگر امام دہابی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حاکم اللہ علیہ کی موافقت کی تو اس کو کہا وبا فقبی امام زحبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حاکم رحمتہ اللہ علیہ کی باپ کی موافقت کی تو یہ حدیث جو ہے جس میں تصافین پر مساح کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تساخین کس کو کہتے ہیں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے پاؤں کو سردی سے بچانے کے لیے چھپایا جائے تو موزہ آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا اس کے اندر تو یہ تینوں حدیثیں کہہ رہے ہیں یہ تین احادیث ہیں اب ہم ان حدیث طلاقہ پر جو شبہات وارد کیے گئے ان کو بیان کر کے ان کے جوابات فرض کرتے ہیں پھر جن لوگوں نے اس ان حدیثوں پر جو ہے کوئی اعتراض کیا اس کا جواب دیا ہے تفصیل کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو ہاں آپ چاہیں تو اس کتاب کو ہاں مجھ سے لے کر کے اگر کوئی چاہے تو فوٹو کاپی کرا لیں فوٹو کاپی کرا کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیں بہت اہم کتاب ہے اور واقعی جاڑے کے موسم میں خاص کر کے اس یہ موضوع بہت اٹھایا جاتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم یہ چمڑے کے علاوہ دیگر چیزوں کے بنے ہوئے موزے پر مسا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں اور اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہاں کر سکتے ہیں حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو پھٹ سے ہاں کہہ دیتے ہیں لوگ یا بتاتے ہیں کہ بھائی مولانا ہمارے ہاں تو علماء منع کرتے ہیں تو کون سی بات صحیح ہے لہذا جس کو تحقیق کرنا ہے اور اصل تک اور حقیقت تک پہنچنا ہے اطمینان کے ساتھ یہ کتاب پڑھ لے لائبریری میں کتاب ہے وہاں جا کر کے لے کر کے پڑھ لے جی اردو میں، اردو میں،, اردو میں اردو میں میں نے اردو میں پڑھ کر کے آپ کو سنا یہ اصل میں کتاب عربی میں لکھی گئی لیکن اس کا ترجمہ جو ہے اردو میں کیا گیا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے آگے چلیے اگلی روایت ہے موزے پر کتنی مدت تک مسا کیا جائے گا اور کن کن حالات میں وہ کیا جائے گا کہ مقیم اور مسافر کتنی مدت تک مسا کریں گے اس کی روایت ہے یہ وعن صفوان ابن عصال رضی اللہ تعالی عنہ قال نبی قال صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث ہے. ہے وہ سرد حسن جو ہے حسن درجے تک یہ حدیث پہنچتی ہے ترجمان سنیے ذرا سا حضرت صفوان ابن فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اپنے موزوں کو نہ نکالیں یعنی اگر وضو کر کے وضو کے حالت میں موزے پہن لیں اب میں خفا خفاف کا یا خفین کا ترجمہ کیا کروں گا موزہ کروں گا تو آپ اس سے سمجھ لیجئے کہ دونوں طرح سے اس میں شامل ہیں ہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو حکم دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اپنے موزوں کو تین رات اور تین دن نہ اتاریں جبکہ ہم سفر کی حالت میں تو مسافر کے لیے اور زیادہ آسانی ہے کہ مسافر سفر کی حالت میں موزے پر تین دن اور تین رات مسح کر سکتا ہے اب ایک روایت اور آئے گی آگے روایت ہے جس میں کیا لفظ ہے کہ مقیم ایک رات اور ایک دن یعنی چوبیس گھنٹہ اس بات کا خیال رکھیں کہ موزے پر مساح کا وقت کب سے شروع کیا جائے گا جس وقت ہاں بھائی کہہ رہے ہیں مرزا منظور کیا کہتے ہیں کیا نام ہے مرزا منظور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس وقت پہنا ہو اس وقت سے شمار کریں گے اور کوئی جی عبد المجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار موزہ پہننے کے بعد جب پہلی بار مساح کریں گے تب سے چوبیس گھنٹہ اور یہی بات صحیح ہے پہننے سے اعتبار نہیں کرے گے نہیں جوڑا جائے گا بلکہ اس وقت سے اس کو جوڑا جائے گا جب سے پہلی بار اس پر مساح کریں گے کیوں اس لیے کہ اگر اس کا وضو اس نے ظہر میں کیا شام تک اس کا وضو ہے تو ابھی تو وضو کی حالت میں ابھی موزہ پر مساح کرنے کی ضرورت کہاں پیش آئی اس کو اور پھر جب ضرورت پیش آئے گی تب سے اعتبار ہوگا ورنہ فائدہ کیا رخصت کا فائدہ پھر نہیں ملے گا نا تو اس لیے کب سے شمار کیا جائے گا جب موزے پر پہلی بار مسا کریں گے تو اس وقت سے لے کر کے چوبیس گھنٹہ جی آگے حدیث آئے گی ویسے موزے پر جو ہے ہاتھ بھگو کر کے ہاتھ بھگو کر کے انگلیا آدمی جو ہے موزے کے اوپر والے حصے پہ پھیر دے تکنے تک بس ایک بار بات مسح یا تیمم ایک بار کیا جائے گا اور تین بار نہیں چلیے اللہ من جناب آگے والی حدیث ہے اس کو بتا دیں گے کہ ہاں مسافر کے مقیم کے لیے ہیں ایک رات ایک دن لیکن کب تک مسح کریں گے کن حالات میں جب تک آدمی کو حسل کی حسل واجب کی ضرورت نہ پڑے اگر آدمی جنوبی ہو گیا یا عورت اسی طرح سے کیا کہتے ہیں حالتیں کیا کہتے ہیں ہاں ہاں کوئی حدت اکبر جس کو کہتے بڑی ناپاکی عورتوں کی جو مخصوص ناپاکی ہے مرد کی جو کیا کہتے ہیں مرد عورت کی جرابت میں ابھی ملنے کی وجہ سے جنابت کی حالت جو ہوتی ہے تو اگر غسل کی غسل واجب کی ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر موزے پر مسے سے کام نہیں چلے گا کب تک مو... کن کن حالات میں موزے پر مساح کریں گے جب آدمی کا وضو ٹوٹ جائے پیشاب کے لیے ٹوائلٹ وغیرہ پہ جائے ہاں یا اسی طرح سے وضو ٹوٹ جائے تب وضو ٹوٹ جانے کی وجہ سے جب بندہ وضو کرے گا تو اس پر مساح کریں گے لیکن اگر آدمی کو غسل واجب کی ضرورت پڑ جائے تو پھر اس کو اتارنا پڑے گا موزے کو اتارنا پڑے گا موزے کی بات چل رہی ہے البتہ اگر پٹی بندھی ہے کہیں पट्टी پر پٹی तो ہے تو اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اس پر जाएगा کر لیا جائے گا کیونکہ وہ زیادہ مشکل چیز ہے سمجھ رہے ہیں چلیے آپ فائدے میں یہاں پر لکھا ہے آپ کے اس میں کہ موزوں پر مساہ موزوں پر مسا بلا اختلاف جائز ہے اہل سنت والے ہاں شیوں کے علاوہ سب کے ہاں جائز ہے بلکہ تقریبا 80 صحابہ ہیں جو موزے پر مسا والی روایت نقل کرتے ہیں یہ کی بات کر رہا ہوں خفین والی روایت ورنہ تو کیا کہتے ہیں جوربین والی روایت تو ابھی بتایا کہ تیرہ صحابہ ہیں تو خفین والی روایت کی بات ہو رہی ہے کہ تقریباً صحابہ نے بعض علماء نے اس کے بارے میں نقل کیا ہے کہ اس پر اجماع ہو چکا ہے ابن عبد البر رحمتہ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اس پر اجماع ہو گیا ہے احراف کے ایک امام ہیں فرماتے ہیں امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موضوع پر مساح والی روایت تقریباً تواتر کی حد تک پہنچتی ہے اور واقعی تو تواتر حدیث تقریباً پہنچ جاتی ہے تو شیوں کے علاوہ سب کیا ہے کہ موزے پر مساح کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ بھی مساق کا طریقہ اس طرح ہے کہ کی پانچوں انگلیوں کو, کو, کو کھینچا جا جائے یعنی جی تک. اگلی روایت ہے ولیلتمقیم یعنی فلمس القین احد مسلم صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی روایت ہے شیعہ حضرات علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت مانتے ہیں اس روایت کو ہی کو لے لیں وہ لوگ اس روایت کو لے لیں بھائی قرآن کی شرح حدیث ہے کہ نہیں کوئی یہ کہے بھائی ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں قرآن کی آیت کو سمجھنے میں ہمارا ہمارا آپ کا اختلاف ہو جائے کیونکہ قرآن کی آیت میں جہاں وضو کی آیت ہے اس میں کیا ہے وہ سہو کے بعد وارجلاکمل کا ہے تو کچھ لوگ کہیں مساح کے بعد سرکا مسا کے بعد پاؤں کا ذکر ہے وہاں پر غسل کا لفظ نہیں ہے تو مسح قریب ہے اس لیے مسح کر لیا جائے جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں اور وار پڑھتے ہیں جبکہ ایک کرات وارجلکم صحیح ہے لیکن لفظی اعتبار سے صحیح ہے معنی کے اعتبار سے اس کو حسن ہی کے ساتھ جوڑا جائے گا پاؤں کو تو یہ اس میں اختلاف ہو گیا اب اس کو حدیث سے سمجھ لیں حدیث سے سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں تو اس لیے یہ بنیادی بات یاد رکھیے اگر قرآن کو سمجھنے میں کسی طرح سے اختلاف ہو تو فوراً اس کی شرح جو ہے حدیث ہے اس سے ہم سمجھ لیں تو سارا اختلاف ختم ہو جائے گا شیعہ اگر حدیث کی طرف رجوع کریں تو مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن ان کے ہاں تو صحابہ ہی کا معاملہ ان صاحب کو جو ہے وہ مسلمان نہیں مانتے مرتد مانتے ہیں پانچ چھ سات صحابہ کے علاوہ سارے مرتد ہو گئے تھے تو یہ روایت ہے لیکن یہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے تو وہاں یہاں کیوں نہیں ماننا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی تمہاری یہ بخاری صحیح اور یہ مسلم یہی صحیح نہیں ہے تمہاری تو اس کا کیا علاج ہے بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے تین رات اور تین دن مساح کے لیے مقرر کیا اور ایک رات اور ایک دن مقیم کے لیے یعنی موزے پر مساح کرنے کے سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے ایک دو روایت ہے اور پڑھ لیا جائے گا کتنا وقت ہو گیا چالیس منٹ ہو گئے پانچ منٹ میں اس موضوع کو ختم کر دیا جائے دیکھیے اگلی روایت ہے جس کو میں نے ابھی پڑھ کے سنایا وعن رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا ترجمہ اس میں پڑھ کے سنا دیا ہے اس, میں اس کتاب میں پڑھ کے سنایا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ پٹیوں پر مساح کر سکتے ہیں یعنی عمائم پر الل اصاہب یعنی و تصاخب الصائب سے جو صرف اس میں شامل نہیں سے کیا کہتے ہیں پٹیاں بھی اس میں شامل ہیں تصافین یعنی الخفاف تساخین سے مراد کیا ہے موزے پر مسا کر سکتے ہیں اور یہ روایت ہے، صحیح ہے امام ذہبی رحمتہ اللہ علیہ نے ان کی موافقت کی ہے تو گویا کہ اگر پٹیاں بندی ہوئی تو اس پر بھی مسا کر سکتے ہیں اور امامے پر بھی مسا کر سکتے ہیں اور فین پر بھی مسا کریں گے لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ امامے کے لیے پٹیوں کے لیے تہارت شرط نہیں ہے ایک بات پٹیوں پر مسا کرنے کے لیے دنوں رات کی کوئی قید نہیں ہے مسافر اور مقیم میں کوئی فرق ہے. نہیں ہے جب تک ضرورت ہے پٹی کی تب تک اس پر مسا کر سکتے ہیں اسی طرح سے اماما کے سلسلے میں بھی کہیں بھی روایت میں نہیں آیا ہے کہ اماما کو حالت تہارت ہی میں پہنا ہو تو یہ چیز جو ہے تہارت والی قید جو है کس کے ساتھ ہے جی جی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقوفن روایت ہے اور انس رضی اللہ تعالیٰ سے مرفون روایت ہے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرفوان کہیں گے تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور اس نے خفین یعنی موزے پہن رکھا ہو تو ان دونوں پر مساح کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تہارت کے ساتھ پہنا ہو ولیفی ہما اور ان میں نماز پڑھے ولا اخلا اور ان کو نہ اتاریں ان شا اگر وہ چاہے اگر نہ اتارنا چاہے تو نہ اتارے اللہ جنابہ مگر جناب سے اگر جنابت لاحب ہو گئی اس کو غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اسے ہاں موضوع کو اتارنا پڑے گا اس بات کی بات ذہن میں رہے کہ چونکہ یہاں اس روایت میں دن اور رات کی قید نہیں ہے مدت کی قید نہیں لیکن دوسری روایت سے اس کو جوڑا جائے گا نہیں کوئی اس روایت کو لے کر کے کہے اس میں تو قید ہی نہیں جیسا کہ اگلی روایت آ رہی ہے لیکن وہ ضعیف ہے آگے دیکھئے وعن ابی بکرت رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی رخص للمسافر ثلاثت ایامن و کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو تین دات اور تین دن موزے پر مساہ کرنے کی رخصت کی ہے ولی و للمقیم یوما و اور مقیم کو ایک رات اور ایک دن کی رخصت دی ہے اذا تطہرہ جبکہ اس نے اس کو طہرت کی حالت میں پہنا ہو فَلَبِسَ خُفَّهِ طہارت کر کے وضو کر کے اپنے موضوع کو جو ہے پہنا ہوا کس بات کی رخصت دی ہے کہ ان دونوں پر وہ مسح کر لے حدیث جو ہے حسن موقوف ہے اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مانیں گے تو یہ موقوف ہے اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مانیں گے تو مرفو ہے اور ساری مرفوع روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی پیچھے گزر چکی ہیں ایک آخری روایت پڑھ جو کہ ضعیف ہے کیا ہے ان ابیب اندی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا رسول اللہ کیا میں پر کروں؟ کر سکتا ہوں؟ قال نام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں یومن تو انہوں نے پھر پوچھا ابو ہمارے ابئی نے ہمارا نے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں پھر انہوں نے کہا دو دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر انہوں نے کہا کہ تین دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ شیخا اور جو کچھ اور جتنا چاہو تو یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے یہ حدیث ابو داؤد رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے ابو داود کے اندر ہے سن ابو داود کے اندر اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وقال علیہ سب القوی یہ حدیث قوی نہیں ہے یعنی ضعیف علی سی تو صحیح بخاری صحیح مسلم کے جو صحیح روایتیں ہیں ان میں مسافر اور مقیم کے لیے مدت کی قید ہے موزے پر مسح کرنے کی اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے اور صلی اللہ تعالیٰ خلقی محمد علیہ وسدی اجمعین